بیٹائی جائے گی ان کے ساتھ ہمارے پاکستان کے جو ساتھی ہیں سات سات آدمی ہر جماعت میں ہونے چاہیے تو وہ جو سال میں چل رہے ہیں وہ ابھی جو بیرون کی تشکیل والے ہیں ان کے پاس تشکیل لے جائیں تاکہ ان کو جماعتوں میں جوڑا جا سکے اور پھر صبح فورت جماعتیں بیٹھ جائیں اور وقت پر دعا بھی ہو جائے یہ بہت ضروری بات ہے دوسری بات یہ ہے جو ہمارے حلقے ہیں ہر حلقے میں تشکیل کی جماعتیں بنی ہوئی ہے تو جن حلقوں میں ساتھ چلے, دین چلے, سال اور جو ہے میرے بھائی دوستوں اوقات لکھائے ہوئے ہیں یہاں پر یا یہ اپنے گاؤں علاقے میں اور اپنے شہر میں ان سے بھی درخواست ہے کہ اب جو ہے تشکیل والوں کے پاس جائیں تاکہ ان کی جماعتیں بنائی جا سکے تشکیل والے فرماتے ہی ہیں وقت میں آتے ہیں پھر ان پر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ جماعتوں کو بنانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو جن کے اوقات ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ فلانے ساتھی کا وقت ہے آپ بھی اس میں مدد کریں اور جو ساتھی سن وہ خود بھی اپنے اپنے حلقے کی تشکیل والوں کے پاس تشکیل دے جائے ہاں جی جب یہاں مسافر شروع ہوگا تو حلقے مختلف جگہوں میں مسافر کی جماعتیں ہیں जा? وہاں ان کا مسافر بھی ہوگا ہاں جی سال والوں کا چار مہینے والوں کا کم اوقات والوں کا وہاں اور برون کا جو مسافر ہوگا وہ یہاں نمبر کے سامنے ہوگا تو یہ جگہ ہم نے خالی کرنی ہوگی نماز کو صبح انشلا پڑھیں گے نماز کے بعد الحمد للہ ویسی بھی اٹھتے رہتے ہیں تو نماز کے بعد یہ جگہ ساری خالی ہوگی आगे बात चले जाएंगे मतलब क्या है भाई क्या ماحول بن گئے گا یہ ماحول بن گیا گئے یہاں صحیح ہے وہ صحیح ہے وہ ہے دنیاداری یہ ہے دینا دقت یہاں پہ ہم لوگ ہیں نا اللہ عالم کے ماحول میں اور یہ جو ہو سکتے ہیں سوتے نہیں ان دعا میں ان کے اعمال میں ان کی ہلکی بڑا صحیح نہیں الحمد للہ بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه وحمد وحاله وأصحابه وإذنعين <تصفيق> أما بعد وأعوذ بالله ابن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقالت الله يا أيها اللذين أمنحور في اے شاگرد کا بیٹا نے کہا وقالت <سؤال> الله هو حكيم مجل الدين خريص فقلت الله الذي فطر الناس عليه فتقدير لحق الله وذلك الدين القيم ورانا ثم الضياع وهم وقالت الله وجعلهم ائمه يهدون بأمر الله وأوحينا إليهم فآتوا الخيرات ويقام الصلاه ويؤتوا الزكاه وقاموا لنا حافظين وقالت ومن حلقنا و میرے ہو. تمہارے میرے بزرگوں اور دوستوں او میں مال ڈالنا تھا رکنا رکنا ہو رکانے دیو دیو دیو دیو دیو دیو تبلیغ اور دعوت کا کام اس کے مزاح کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے سب سے پہلی چیز جس کو ذہن رکھتی ہے اس کے دو بنیادی مقصد ہیں جو ان دونوں بنیادی مقصدوں کو سامنے رکھ کر بات کو سنے گا اور اس کے اندر اس کی طرف اور اس کا شوق ہوگا اللہ اس کو قبول فلوا لیں گے وغیرہ اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے نکال دیں گے آپ اور ڈاؤ کے کام کا بنیادی مقصد دو ہیں یہ ہے کہ یہ امت اپنے مقام اور منصب کو بھول چکی ہے جو اللہ نے اس کو بطور اعزاز اور امتحان کے لیے تھا امت کا پہلا طبقہ اپنے اس مقام اور منصب سے پورا واقع تھا جی اور آج ہم اس کو بالکل بھول چکے ہمارا بھائی ہے یہ سب سے بڑا رشتہ تو یہ اس امت کو جو مقام دیا گیا تھا ختم نوبت کے بعد تمام امبیا علم و سرات و نیابت کا دیا گیا تھا جس کام کے لیے ہم انبیاء امبیالینسلا سلام کو بھیجتے تھے اب نبی نہیں آئے گا آپ کی امت اس کام کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور آپ کا دائرہ پوری انسانیت اور قیامت تک ہے تو آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی جو پہلے انبیاء کرتے تھے تو ایک اس ذمہ داری کا احساس دلانا اس کا پہلا مقصد ہے اور دوسری چیز جو تفریح و دعوت کے کام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت یہ امت آج کافروں کے ہاتھ میں ایسی گرفتار ہو چکی ہے کہ کلمہ اسلام کا پڑتی ہے نام حضرت محمد وسلم کا لیتی ہے اور زندگی ساری کافروں کی گزارتی ہے شکلیں کافروں کی لباس کافروں کے رہن سہن سارا کافروں کا کافروں کی زندگی ایسی سے پسند آئی ہے کہ اس کو اپنی نبی کی زندگی سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ اس کے پاس آنے کو تیار نہیں پچانوے فیصد امت کا تب اپنی اسلام والی زندگی کو ایسا بھولا ہے ایسا بھولا ہے کہ اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے تو یہ امت جو کافروں کی زندگی اختیار ہو چکی ہے اس کو کافرانہ زندگی سے نکالنا دوسرا اس کام کا مقصد ہے کہ یہ کافرانہ زندگی سے نکلے اس بات کو سمجھنے کے لیے چار بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیے سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات حیات مسلمہ کیا ہے حیات کافرا کیا ہے مسلمان کی زندگی کیا ہے اور کافی کی زندگی کیا ہے آجید. حیات مسلمہ مسلمان بن کر زندگی کی آتما کا تعلق دل سے ہے اور ایک کا تعلق جسم سے ہے جس کا تعلق دل سے ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اور جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے ابدیت کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں جس کو حاصل ہے اس کو مسلمان کی زندگی حیات مسلم حاصل ہے مگر وہ مسلمان کی زندگی پر نہیں وہ کوئی اور زندگی ہے ایمان کی ایمان اس کے دو حصے ہیں ایک حصے کو ہم ویام کرتے ہیں اور دوسرے حصے کو بھالتے ہیں ایمان کے دوڑ حصے ہیں یہ ساری کائنات ایک ذات نے بنائی ہے ایک اس کا خالق اور مالک ہے پوری کائنات کا نظام صرف ایک کے ہاتھ میں ہے یہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں یہ ایمان وہ ہے جو کافروں کے پاس بیٹھا تھا سال تو حلقہ سما وا تو زمین و آسمان کس نے پیدا کیے میں یقین اللہ کہیں گے اللہ نے منظروں کو کچھ سماج یہ کافی مانتے تھے کہ پوری کائنات کا حالف اور مالک ایک ہے پوری کائنات ایک کے حفظے میں ہے پوری کائنات کا نظام ایک ہی ساتھ چلا رہی ہے یہ ایمان کا حصہ اس کو کافی بھی مانتے تھے ایمان کا جو دوسرا حصہ وہ کیا ہے ساری چیز اس کے ہاتھ میں ہے سارا نلام اس کے ہاتھ میں ہے موت اور حیات اس کے ہاتھ میں ہے بیماری اور سما اس کے ہاتھ میں ہے انسان کی اور ہزار کا پورا کرنا صرف اس کے ہاتھ میں ہے تو ایمان کا دوسرا حصہ جس کو اللہ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں بٹ جب سب میرے ہاتھ میں ہے تو تو میرا بن کر تھی رہتا جب تو یہ جانتا ہے کہ ساری چیز میری ہے اور ساری چیز کا خالق اور مالک میں ہوں تو میرا بن کر کیوں نہیں رہتا تو آئے نا بس ان سے جہاں تو یہ ایمان کہ سب کچھ اس کا ہے یہ کافی کے پاس بھی تھا مسئلہ اصل کیا ہے کہ جب سب کچھ اس کا ہے تو صرف اس سے تعلق ہو باقی کسی سے تعلق نہ نہیں دل کی چھاپ جگہ سے ختم ہو جائے جو حاجت ہو جو ضرورت ہو جو مسئلہ ہو سیدھا اس کے پاس جائے کہیں دوسری بن جائے نانی ہدا نہیں لگتی ارا سیرا کے مستقیب سیراک مستقیب کیا ہے کہ سی اللہ پاس پہنچا پایا اور ہمارا کیا حساب ہے ہمارا کیا ہر کل کی دور سے ختم ہو جائے اور کچھ نہ بن سکے کہتے اب سے مانگ ہماری اکل یہاں پہنچی ہوئی ہے بیمار کو بیمار کو اس اسپتال میں جاؤ اس اسپتال میں, اس میں جاؤ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لے جاؤ اس جگہ لے جاؤ اس جگہ جب سچ جگہ مایوس ہوتی ہے تو سب پھر کیا کہتے ہیں اب اللہ سے کیا کہتا ہے کہ تو اندھا ہے جب ساری چیز میرے ہاتھ میں ہے تو سیدھا میرے پاس ہی نہیں آتا تٹائی اب یہ کیسے معلوم ہو یہ کیسے معلوم ہو کہ دل صرف اللہ کا ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف دیکھتا ہے کسی کی طرف نہیں دیکھتا اس کے پہچاننے کا کوئی طریقہ ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کا طریقہ ہے اس کا طریقہ ہے ہر شخص جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ دل اللہ کا بڑا ہے یا نہیں ہے یا کہیں اور جاتا ہے اس کا طریقہ اللہ نے پہن کر دیا ہے یہ <تصفح> یہ کہ دل سیدھا اللہ کے جاتا ہے یا نہیں جاتا یا انکتا ہے کہیں اس کے لیے اللہ تعالی نے کا مکر کر دیا ہے آپ نے دیکھا ہوا سار کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے اس پر رگڑتا ہے بتاتا ہے چھوٹا ہے کڑا ہے اللہ نے بھی ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ کسوٹی کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کرے گا دل بتائے گا کہ کہاں جا رہا ہے میری دکان کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا میری زمین کا کیا ہوگا میرے گھر کا کیا نظام رہے گا اب یہ دل ہر وقت دوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھاپ غیر اللہ کی طرف ہے اللہ کی طرف نہیں دیکھ پا یہ بڑی آسانی سے پتا لگ جاتا ہے کہ دل اللہ کا ہوا ہے یا نہیں ہوا دل اگر اللہ کا ہوگا تو کسی چیز میں گھلکے گا نہیں کسی چیز میں اٹکے گا نہیں جیسے ہی نکلنے کا اعلان کرے گا ادر کا تیل بتا دے گا اس کو کہ اللہ نے رعایت دے دی ہے اور میرے نزدیک یہ بہت رعایت ہے کہ دل کی جانک گئی لیکن اس کے پیچھے نہیں گیا تو اس کو میں ایسے ہی سمجھ لوں گا جیسے اس کی جھاک نہیں دیوچ ری سب اللہ مغربی سب اللہ یہ کسوٹی ہے ایمان کے رکھنی تھی کہ ایمان ہے یا نہیں ہے تو ایمان کی حقیقت دونوں چیزیں ہیں اجاز رکھیے ہی دل پوری کائنات کو ایک رات سے متعلق سمجھیے اور دل صرف اس کی طرف جائے تمام صورتحال میں تمام حالات میں تمام مشکلات میں تمام مسائل میں اور کسی طرف نہ جائے یہ ایک حصہ ہے دل کا صرف اللہ ہو جانا دوسرا میں نے آج کیا تھا کہ دوسرا حصہ ادیت ہے ادیت کسے کہتے ہیں کہ جسم صرف اللہ کا ہو جائے اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق جو عمل نکلے حکم الہی کے مطابق نکلے وہ صرف نماز ہونے کا نام نہیں ہے سب نے سوچ لیا ہے ابدیت کہتے ہیں پوری زندگی کے ہر شعبے میں حکم الہی کے مطابق چلتا ہوں میں جانے سے لے کر تخت حکومت تک بیٹھنے تک سب چیز کے سب چیز کے متاثر آکام موجود ہیں تیرا سر کیسا ہو تیرا لباس کیسا ہو تیری شادی بیاہ کیسے ہو تیرا کھانا پینا کیسے ہو میرا گھر میں رہنا سہنا کیسے ہو ری تجارت کیسی ہو تیری زراج کیسی ہو تیرا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہو جس کو مارشر ہیں اس کو کہا کہ وہ اسلام کچھ تو اپنی مرضی کرتا ہو اور رواج کو دیکھ کر چلتا ہو فیشن کو دیکھ کر چلتا ہو اور کچھ میرے حکم کو پورا کرتا ہو کہا یہ اسلام میرے نزدیک قابل پورے نہیں ہے آؤ تو پورے ہو جاؤ تو پورے جاؤ اور وہ مسلمان زندگی کافروں کے طریقے پر گزارتا ہے اس کی دنیا میں بھی سزا ہے آخت نے سزا ہے اور نے اس کو بیان کر دیا ہے دنیا میں سزا یہ ہے کہ جب تو کافروں کی زندگی گزارتا ہے تو تیری کرتے میں کافر گھر والے کر گا اس وجہ سے آج کافی سال مسلط کہ یہ امریکہ کو پیٹتے ہیں کبھی اسرائیل کو کبھی کچھ کچھ نہیں ہے. وہ ہمارے اپنے کا خوب ہے فیصلہ ہے ہم کو کا نظام کا کہ اگر تو کافروں والی زندگی کو اختیار کرے گا تو میرا فیصلہ ہے میرا فیصلہ ہے کہ میں ایسی جماعت کو ایسے لوگوں کو ایسی امتوں کو اتنی تاریخ کو پیروں پوری ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہو کر زندگی کاٹوں میں بلاتے ہیں شکلیں ان کی بناتے ہیں لباس ان کے پہنتے ہیں رہن سہن ان کا اختیار کرتے ہیں کھانے پینے میں ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں رہن سہنے میں ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں کے طری پوری تاریخ انسانی کو بالکل جب بھی یہ حرکت کی ہے میں نے ان کو حوالے کر دیا ہے کھلا وہ ان کے گھر میں مو گئے ان کو سنی نے کیا ان کا لوٹ مار کی ان کی پٹائی نے کیوں ان کی کیا مزہ کی یہ تو میں کراتا ہوں جب تم مسلمان ہوٹل میرے ہو ہوٹل غیروں میں بوٹا بیٹھا میں تو یہ سزا دے گی اور آخرت میں کیا ہوگا آخر میں کیا ہوگا وہ بھی انہوں نے کچھ سوال دیا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے جن کی زندگی اختیار کی ہے اب ان کے ساتھ جاؤ دنیا کے دنیا نے کافوں والی زندگی اختیار کی ہے کلمہ ہمارا پیسے تھے لیکن زندگی تمہاری ان کی تھی لہٰذا ان کے ساتھ جاؤ بس مسلمان اور کافے میں فرق کیا ہوگا قیامت میں کہ مسلمان کلبے توحید کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل آئے گا کافر نکلے گا نہیں مگر حضرت شکیق ہے بلکہ جو پہنچ گئی ہے بل رہے ہیں وہ کہتے ہیں اگر شیتان پہ دل میں لگا کہ ٹھیک ہے تو میں کسی وقت کو نکل جاؤں گا نکل جاؤں گا تو جہنم میں جب ایک ہو جائے گا تو وہ ہزاروں مار کر ہی جائے گا ایک دن کے تھوڑی جائے گا حضرت رات میں بسی کا کاغذ نہیں کہ شیطان جب تجھے کہے تو جلا کر اس کو انگلی رکھ کر دیکھنے کتنی کتنے تک تو سفر کر سکتا ہے تو ایک لفظ کی سفر نہیں کر سکتا وہاں اتنی بڑی آگ میں کیسے سفر کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ایک مندر کو بیان کیا ہے تاکہ ہم کسی نفرت پہ نہ رہیں فرمایا کہ قیامت میں میری امت کے ایک طبقے کا جھگڑا ہوگا فرشتوں سے میری امت کے لوگ کہیں گے کہ ہم نبی امی کی, امی کی امت ہیں ان کا کلمہ پکتے تھے رسول صاحب ہمیں ان کے ساتھ کیوں ہیں کہیں کہ حکومت بھی یہی ہے تو وہ ایک سر سنبھالتے ہیں کہ مقدمہ پھر میرے پاس آ جائے گا میں فرشتوں سے کہوں گا کہ جب میرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو کیوں لے جا رہے ہو میرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو جانو میں گھسیٹ کے کی کیوں لے جا رہے ہو تو فرشتے جواب دیں کلمہ آپ کو پڑھتے تھے زندگی ان کی گلاب پہ تھی اسے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ نے فرمایا کہ بالکل ایک لفظ میں سارا فیصلہ بتا سکتے ہو منت شدہ فور وم جو جس قوم کے مشاغر زندگی گزارے ہوا وہ ان میں اٹھایا جائے گا وہ بھی امت سے اٹھایا جا سکتا تو حیات مشرمہ کس کو کہتے ہیں انسان اللہ کا بن کر زندگی گزاری ہے دل بھی صرف اللہ کا ہو اور جسم بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہر عمل کو دکھالے اب یہاں جو ہے یہاں مصیبت کیا آئی ہوئی ہے کہتے یہ رواج یہ ہے فیشن یہ ہے ارے فیشن کو نہیں دیکھتے رواج کو نہیں دیکھتے خواہش کو نہیں دیکھتے حکم کو دیکھتے فیشن رواج کو دیکھتا ہے اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے مسلمان وہ ہے جو فیشن کو بھی نہیں دیکھتا رواج کو بھی نہیں دیکھتا مزاج کو بھی نہیں دیکھتا خواہش کو بھی دیکھتا وہ حکم الہائی کو دیکھتا ہے کہ حکم الہی کیا ہے بس کافرانہ زندگی میں کافرانہ زندگی میں موج ہے آزادی ہے جو مرضی ہے کھا لو جو مرضی ہے پہن لو جو مرضی ہے لوٹ لو رو جو بدماشی کرنا ہے کر لو اس میں چھٹی ملی ہوئی ہے اور حیات مسلم کیا ہے اس کے اندر پابندی ہے سب چیز کرے گا کھائے گا بھی پیے گا بھی لباس بھی پہنے گا اور تجارت بھی کرے گا زراعت بھی کرے گا حکومت بھی کرے گا لیکن سارے احکام کے دائرے کے اندر کرے گا شادی وہ بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں تجارت وہ بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں زراعت وہ بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں حکومت وہ بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں فرق کیا ہے مسلمان ہر چیز میں حکم الہی کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور کافر اپنی آشا اپنے رواج اپنے فیشن کو دیکھ کر زندگی بلاتا ہے یہ مسلمان جو آج کل مسائل اور مشکلات پہ پھنسے ہوئے ہیں یہ اللہ کے اس نظام کے مطابق ہے جو اس کے مطلب کب کھائے اللہ نے یہ تیسری بات اتارا ہے اللہ نے دو نظام بنائے ہیں ایک نظام آخر اطمینان ہے یہ ایڈیت اور راحت کا نظام ہے ایک کے بعد پریشانی مصیبت مسائل اور مشکلات کا نظام ہے یہ دونوں نظام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں اور اس کو بڑے مستقل انداز میں بیان کیا ہے اگر انسان میرے بن کر چلیں اور میرے بن نے بتایا کیا ہے دل بھی میرا ہو دل بھی ان کا میرا ہو جائے اور جسم بھی میرے احکام کے مطابق ہو تو میرے بننے تک ان کو کچھ مشکل پیش آئے گی اس کے بعد ساری راحتوں کے دروازے میں کھوڑ دیتا ہوں اپنوں کے لیے یہ ندام بنایا ہے قبر میں جنت کے دروازے کھوڑ دیتا ہوں اور حشر میں حشر میں اس کے لیے میں نے محلات تیار کیے ہیں سونے چاندنی کی جو میرا مہمان خانہ ہے جب وہ میرا ہے تو میں اس کے لیے ساری چیز کرتا ہوں اور جو انسان میرا بن کر نہیں چلتا ادھر بھی افادہ ہے پھٹانا ہرے مقبول کل شہر ہے میں وسائل کے مال کے دروازے کے دروازے کھول دیتا ہوں اور کہتا ہوں لے جتنا مال لے اور جتنا وسائل لے جتنی چیزیں لینا چاہے میرے علاوہ لے بنا اپنی زندگی کو میں بھی دیکھتا ہوں کیسے بنتی ہے جتنے وسائل بڑھتے جاتے ہیں جتنے مال بڑھتے جاتے ہیں جتنے چیزیں بڑھتی جاتی ہیں انسان اس کو بڑھاتا ہے کس لیے کہ یہ کسر رہ گئی ہے یہ اگر مل جائے گا تو میں بڑی اطبران سے رہوں گا وہ سب کچھ اس کو ملا ہوا ہو اور اس کے باوجود جس کے حق میں ہاتھ رکھو یہ صرف ہاتھ کی بات نہیں ہے غیر مسلم ان کو میں جا کے رکھو کہیں رکھو جس میں ہاتھ رکھو وہ کہتے ہیں کہ کتنی پریشانی ہمیں ہے کبھی پریشانی نہیں ہو ہٹانا ہمارا سن میرے سے ہٹ کر جن چیڑوں کی طرف بھاگتا ہے میں اس سے روکتا نہیں سب چیز اس کو بھون میں دے کر پہنچتا ہوں لے کیا یہ فرمایا ہے قرآن کریب کہ اگر یہ ساری انسانیت کافر نہ بن جاتی خطرہ نہ ہوتا تو ان کے لیے میں یہیں سونے چاندی کے مکان بنا دیتا میتھ رحمان عزت و معاہدہ میں حج ہوں ان کافوں کا حق جب دنیا آخت میں مار کھائیں گے تو دنیا میں ان کے لیے سازت لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ ان کو سونے چاندی کے مکانات اور جن میں زہرہ دیکھ کر سارے انسان کافر نہ زم جائے اس لیے میں نے ان کو یہ نہیں کیا پوری اٹالی انسانیت میں پوری اٹالی انسانیت میں کافیوں کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں مال بھی زیادہ ہے چیزیں بھی زیادہ ہیں اور وسائل بھی زیادہ ہیں مشکلات بھی زیادہ ہیں آفات بھی زیادہ ہیں تو میں نے آج دیکھا ہے کہ نظام آفت اپنوں کے لیے ہے جو اللہ کے بن جاتے ہیں ان کو آفت مل جاتی ہے اسرائیل پر کیونکہ یہ دور کئی دفعہ آئے ہیں جب اللہ کے بن گئے تو ان کے ساتھ معاملہ اور, اور ہوا جب اللہ کے نہیں رہے تو ان کے ساتھ معاملہ اور ہوا جب اللہ کے بن گئے تو ملک کے مصر سارا ان کے حوالے ملک شاہر ان کے حوالے سارا علاقہ ان کے حوالے اب ان کو پھر وہی شوق ہوا جو ہمیں شوق لگا ہوا ہے کہ اپنی زندگی چھوڑ کر غیر مسلموں کی اور کافروں کی اپنائی تو پھر ان کے پر وہ ہار آیا جو آپ سب کے سامنے ہے جو بچے جب ہوتے تھے ان کے بچے گھر لے کر ان کے اوپر گلے گل کے چھڑی چلائی جاتے تھے ان کے ساتھ اتنے اور یہ بول نہیں سکتے تھے یہ ایک دو بچے کا مقصد نہیں تھا ہزاروں بچوں کے ساتھ یہ ہو اب جیسے ہم ہم اس دور میں مصیبت میں پھنسنے کی وجہ سے کبھی جلوس نکالتے ہیں کبھی ہڑتالیں کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں انہوں نے بھی پورا دور لگایا اپنے طرف سے لیکن بندہ کچھ نہیں تھا جتنا کرتے تھے اور بال تھے پہنچ گئے تو کسی رونے والے نے رو کر اللہ سے کہا کہ نبیوں کی اولاد اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ السلات کو بھیج دیا حضرت موسا سراب نے فیرون کو بھی دعوت دی کہ زندگی گزارنے میں اللہ کا بن کر چل اس کے سمجھ میں نہیں آئی بنے اسرائیل کو بھی دعوت دی انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ زندگی بدلنے والا کام نہیں ہوتا ان اللہ لا لہوئی کو حتالی ہوئی جب کسی قوم پر مصیبت آفات پریشانیاں آ رہی ہیں تو جب تک کہ وہ زندگی نہیں رہتے وہ جاری تک کی پریشانیاں ہوا تو کچھ عرصے کے بعد بڑی اسرائیل نے حضرت موسار اسلام سے عرض کیا جو ہم کرتے ہیں کہ یہ فراول تو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ کتاب کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے ہم مانتے تو ہیں تو اللہ سے کہو کہ اس کی گردن پکڑے ازمو سارے صاحب خاموش ہو گئے ابراہیم اسلام سے شیو لے آئے اللہ کا پیغام لے کر پیغام میں کیا بات ہے کہ ایمان لانا کتاب کو ماننا یہ نہیں ہے زندگی بدلو تمہاری زندگی تمہاری زندگی ایسی ہو جائے کہ تم میرے بن جاؤ اس کے بعد دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں اب یا تو ان کے اوپر مشقتیں یا مصیبتیں زیادہ تھیں یا ہم سے زیادہ اصل والے تھے ہم تو بدلنے کو تیار رہیں گے انہوں نے اپنی زندگی فوراً بدل دی ہے اپنی زندگی کا پورا نظام بدل دیا اور اللہ کا پیغام آ گیا حضرت گوشا علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ اپنی جماعت کو کہو کہ مسجدوں میں اپنے اس میں گھروں میں مسجدیں بنا بنا کر نماز وغیرہ کرتے رہے فرون سے میں نمٹتا ہوں جو ہمیں مشکل آ رہی ہے وہ کیا ہے ہمیں مشکل کیا آ رہی ہے کہ ہم اللہ سے کاروائی کرانا نہیں چاہتے کیونکہ کاروائی اللہ جب کرتے ہیں جب اللہ بن جائے آپ اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس کاکوں سے یہ کرنا اور یہ کرنا اس سے ہوتا ہے نہیں اللہ کے کا کاروائی کے بہت طریقے ہیں والے صاحب نے جہاد کیا تم سامنے جہاد کیا سالے ریسا نے جہاد کیا ہے سامنے جہاد کیا ہے وہ فوج تحت ہو گئے اللہ کی کاروائی سے اس سے سہارے کرا کیونکہ حقیقت حال کا باقی تھے تو جب کوئی ان کو دھمکی دیتا تھا تم کیا کہتے ہو کہ تمہارا مقابلہ ہم سے نہیں ہے ہم جس کے نمائندے ہیں اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ اگر تم لڑ سکتے ہو لر اللہ کے صاحب کون لڑے ہم لگو کس کس کے خود جاتے ہیں کہ کر دیں گے وہ کر دے کیا کر دیں کچھ بھی کر دیں گے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سارے تلاش کر کے دیکھو پوری تاریخ انسانیت میں نے انسان سے کری مار نہیں کھائی ہمیشہ اللہ کی مار سما کھائی گیا وہ تو بڑے رہا تمہارے سال بڑا وہ تو اللہ کی کاروائی سے مر چکے ہوتے تھے کچھ لوگوں آگ جا کر چل جاتے تھے تو کہتے ہیں ہمیں کرتے ہم کر وہ کچھ نہیں ہو تو اللہ کاروائی کرتے اللہ کی کاروائی کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا بن جائے تو اللہ کاروائی کرتے ہیں تو جب وہ اللہ کے بن گئے اللہ نے کاروائی شروع کی پہلے قید آ گیا قط آ گیا پیداوار ختم ہونے لگی پھر اس کے بعد اللہ نے مسلسل سنا علیم الطوفان مسلسل ان کی گرست کی جب پھل جاتے تھے تو علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے کہ اپنے رب کو کھو کہ اس مصیبت کو ٹہل دے ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی عیسائی کو بھی ہم چھٹی دے دیں گے جب موسار صاحب کیا کرتے تھے مصیبت ٹل جاتے تھے تو کیا کہتے تھے اے جادو پر اس طرح جادو چل گیا ہتھو تھوڑی چلے گا اور موسا صاحب بہت سمجھاتے تھے کہ جادو کی بات کہیں گے جادو کی بات کہیں گے اوپر کی طاقت کام کر رہی ہے تو اللہ تعالی نے جب یہ اللہ کے پل گئے تو اللہ تعالی نے کاروائی کی پھر یہاں پہ کالوائی کی کہ جب اس نے ٹی کیا تو سمندر میں اس کو رد کر دیا اللہ کے بننے تک تو دقت تھی اللہ کے بننے کے بعد معاملہ بالکل آسان تھا اب نکل گئے آگے سائرائے سینا نکو دک ना पानी ना खानो तो कहने लगे कि वहां से तो बचाए हैं फिर से अब तो प्यासे मरते हैं धूप से मरते हैं ऊपर से पैगाम आया कि तुम मेरे बन गए हो सारी चीज को पूरा करना मेरे दिल में है मैं पिलाऊंगा भी खिलाऊंगा भी اور تم اس میدان میں رہو گے تو اس میں میں شاعر کا انتظار بھی کروں گا دن کو بادل چھا جاتے تھے رات کو ایسے ہو جاتے تھے میں یہ لگتا ہوا تھا کہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے اپنوں کے لیے बनाया है जो उसके नहीं बनती जो उसके बन जाते हैं उनके लिए निजाम क्या बना है कि आफियत ही आफियत दुनिया में भी आफत कबर में भी आफियत भाषण में भी, भी आफियत जो उसके नहीं बनते यहां पर भी मुसीबत कबर में भी मुसीबत आफ मुसीबत کر دیتا ہوں کہ بننے کے لیے دل اس کو دینا پڑتا ہے جسم میں سارا اس کو دینا پڑتا ہے اس سے کم پر ہی نہیں ہے چوتھی بات اللہ رب نے بتاتے ہیں اللہ رب نے بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جا کر جس غرض سے اس کو بھیجا گیا تھا اس کو بھول جاتا ہے یہاں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ یہ شیطان کی طرح حکموں کو توڑ کر زندگی گلابتا ہے یا انسان بن کر حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا یہ بھول جاتا ہے اس मैंने میں نے تفلیغ اور دعوت کا نام کائم کیا کہ کل کو یہ آ کر نہ کہے کہ اے آکا میں بھول گیا تھا تو مجھے یاد کو دلا دیتا تو یہ تفلیغ اور دعوت کا نام کیا ہے بھولے بھٹکے انسان کو بھولے بھٹ انسان کو مصیبت کے نظام سے نکلنے کا راستہ بتانے کا طریقہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے کر سیدیا ہاد السلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اس نظام کو ہر زمانے میں قائم رکھا جنہوں نے جنہوں نے زندگی اپنا لی اور اللہ کا بن گئے ان کے لیے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جنہوں نے نہیں بنائی ان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کوئی اور شرط نہیں ہے صرف اللہ کا بننا شب ہے اللہ کا بن جائے دنیا میں بھی موج خبر میں موج آخر میں بوجھ اور اللہ کا بننے کے لیے زندگی میں پورا انقلاب لانا پڑتا ہے دل بھی اللہ کا بن جائے جسم بھی اللہ کے آکامات سے بھرپور پھر ہر چیز کا آخر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو یہ سلسلہ تبلیغ دعوت کا انبیاء علیہ السلاط السلام کے حوالے کی اللہ نے اور یہ پوری مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلاط السلام کا انتخاب کیا گیا اس لیے بتایا کہ انبیاء علیہ السلاط السلام کے دو کام تھے انسانوں کو انسانوں کو وہ راستہ بتانا کہ جس سے انسان میرے بن جائے اور دوسرا وہ اپنے آپ کو میرا بنائے اس سے فرمائے ہے این ہم نے ان کو امام بنایا ہے یہ حدون ہمیں ہمرے وہ انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق کہ کس طرح سے اللہ کے بن جائے خیرا کے ساتھ جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو اللہ نے پہرے کر دیا ہے اور کہا کہ اپنے آپ کو کیسے اپنی پوری زندگی کو پوری زندگی کو نمازوں سے عبادات سے معاملات کے صحت سے پھیر خیرات سے اس طرح سے آباد کرے کہ کوئی چیز میرے حکم کے خلاف نہ ہونے پائے جس طرح سے ابی عالم صلاح السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے دونوں چیزوں کی اپنے آپ کا راستہ افزیت سے قائم کریں اور انسانوں کا راستہ داروں سے قائم کریں یہی چیز اس انت کی کو کے حالے کی گئی تھی یہ امت عام امت نہیں ہے یہ امت جس طرح سے بخلوق میں سے امبیا رسرات السلام کا اللہ نے اپنی نمائندگی کے لیے انتخاب کیا اسی طرح سے اس امت کو بھی اللہ تعالی نے انتہا کیا ہے اپنی نمائندگی کے لیے انبیاء کا نائب بن کر یہ امت اپنے کے دورے ابل میں سو فیصد اپنے اس مقام امتیاز اور اعزاز سے واقف تھی اس لیے کیا کہتے تھے یہ انت اپنے دورے ابل میں کیا کہتے تھے دی؟ دکان چھوڑ سکتے ہیں زمین چھوڑ سکتے ہیں اولاد بیوی بچے چھوڑ سکتے ہیں مدینے کو چھوڑ سکتے ہیں مکے کو چھوڑ سکتے ہیں حت کے حضرت محمد صلی اللہ وسلم کے ساتھ رہنے کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کام کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کام کو چھوڑنے کے بعد اس کام کے چھوڑنے کے بعد ہماری حیثیت ختم ہو جاتی ہے وہ اپنے اس مقام سے اتنے واقف تھی مرنا جینا اس کے لیے تھا ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن جو ذمہ داری ڈال کے ملا کہ ہماری اس کے ہم قربانی نہیں دے سکتے ہیں کیا رہے ہیں رو روز صبح رو ساتھی جولائی کی وجہ سے لیکن ذمہ داری کو کسی کی اور پہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ان کا مرنا جینا رہنا سہنا ساڑا اس عظیم منصب اور مقام کے لیے تھا اللہ کی نمائندگی کا جو مقام ہے ایک بندگی ایک نمائندگی یہ نمائندگی کا مقام یا انبیاء کو حاصل تھا یا اسمت کو حاصل ہے یہ وعدہ یہ وعدہ خوب سمجھ لے کسان سے یہ وعدہ کہ یہ امت سب سے اوپر رہے گی یہ وعدہ بندگی پر نہیں ہے نمائندگی پر ہے اگر یہ امت آج کی امت آج کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی جو نبیوں کے پاس میں لگائی ہے تو ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے ان کو حالت ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کو حالت کیا ہے ان کی دعائیں میں ویسے قبول کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی ہے یہ, یہ والا جو ہے یہ دعوت اللہ کے اوپر ہے یہ عبادت پہ وعدہ نہیں ہے اب یہ تو وعدہ نہیں ہے اب یہ تو وعدہ جنمت کا ہے تو جب تک یہ امت اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی یہ سارے سے اوپر سے کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مال کھائی سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے مال کھائی جب تک یہ امت اپنے کام پر رہی کام پر رہی اور یہ دونوں چیزیں اس کے پاس تھی کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کو بنا کر رکھتی تھی ساری زندگی اللہ کے اس کے مطابق شیتان نے چکر میں ڈال رکھا ہے اس وقت ہم شیطان کے چکر میں آئے ہوئے ہیں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ہاں تو پاکروں والی زندگی گزار شکل بھی ویسے بنا لباس بھی ویسے پہن طریقے بھی ان کے اختیار کر وہاں وہاں جب جائے گا دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا کیا دیکھا جائے گا جو کچھ ہونا وہ پہلے بتا دیے کی زندگی آہت میں آزاد کی زندگی اس لیے میں حص کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑا فضل کیا ہے وہ کیا ہے یہ نیت کو عمل سے پہلے رکھا ہے اور سچی نیت کرنے والوں کے لیے عمل سے پہلے اوپر کا نظام متوجہ ہو جاتا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عمل کا وقت جب آئے گا آئے گا نیت تو کر لیں اس بدبے میں جس کو حق سمجھ میں آ گیا ہو یلا کی توفیق ہے ان سے درخواست کرتا ہوں پہلی نہیں یہ کریں کہ ہم اس ذمہ داری پر جو امبیا کی نیابت میں نے دی گئی ہے پورے انسانوں کو اللہ کی طرف موڑنے کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تیار ہیں یہ نہیں ہے دوسری نیت یہ ذمہ داری امت کے اخراج کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری امت کی طرف ہے اس لیے دوسری نیت بھی یہ بھی کریں کہ ہم انشاءاللہ پوری امت کو دوبارہ دوبارہ اس منصب اور مقام پر لائیں گے اور صاحب دعوت بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے تیسری نیت یہ ذرا مشکل ہے یہ دونوں نیت دوسروں کے متعلق تھی یہ اپنے متعلق ہے تیسری نیت کیا ہے تیسری نیت یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے اب ہم اور ہم اس محنت کو جو اللہ نے اپنے نمائندگی کی دی ہے اس کو سب سے اوپر رکھیں گے اپنی ساری چیزوں کو اس کے نیچے رکھیں گے یہ جی محنت بھی ٹوٹے پائے گی ہم اپنی چیزوں کی قربانی دیں گے وطن چھوڑیں گے بیوی بچوں کی جائی برداشت کریں گے دکانوں کو چھوڑیں گے لیکن وہ ذمہ داری جو اپنا اللہ نے ہمیں اپنی نمائندگی کی دی ہے اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ جب تک کہ اس کو سب سے اوپر نہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا وہ کہتا ہے اور میں بھی آ رہا اور میرا کام بھی آ رہا اس وجہ سے اگر تو اوپر رکھ کے چلے گا پر اٹھ کے چلے گا تو تیرے لیے قابل قبول ہے اور تشرد کا کام لوگ وغیرہ پیسے کام نہیں لیا جائے گا اور چونکہ مقصد اس کا کیا ہے دعوت و تبلیغ کے نظام کا مقصد کیا ہے کافی اسلام میں آ جائے اور سلمان جنہوں نے کافروں کی زندگی اختیار کی ہے وہ دوبارہ اسلامی زندگی کو اپنا لے یہ مقصد ہے اس لیے جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے ان کو کافروں کی زندگی سے توبہ کرنی پڑے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مبارک زندگی کو تلاش کر کے اس کے دل, اسی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا اس لیے تیار نہیں ہے پہلے میں جلدی جلدی کہا رہا ہم کافروں کی زندگی چھوڑ دیں کافروں کی زندگی چھوڑ دیں اور اپنے نبی اور اپنے صحابہ کے صابق آ جائیں جب اس کی بات آتی ہے تو وہاں دل کرتا یہ نہیں ہو سکتا ہمیں کافروں کی زندگی اتنی پسند آ گئی ہے کہ اب اس کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کام کا مقصد کیا ہے یہ امت دوبارہ صاحب دان بن جائے اور ساری امت جو ہے کافرانہ زندگی سے نکل کر دوبارہ اسلام کی زندگی پر آ جائے اللہ تعالیٰ صرف نواز ہونے پر راضی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں پوری زندگی زندگی کا ہر تیرا سر کیسا ہو تیرا لباس کیسا ہو تیرا رہنا سہنا کیسا ہو تیری شادی بیاہ کیسا ہو تیری اجازت کیسی ہو،, ہو زراعت کیسی ہو سارے شعروں کو حکم کے مطابق بڑھانے کا حکم ہے کوئی توبہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے نہیں جو غیر مسلموں کی زندگی ہے اس کا اس سے تعبہ کرنے کا ارادہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تراش کر کے ہر چیز میں اس کو اختیار کرنے کا گراوٹ ہو اب زندگی بھی زندگی بھی نبی کیا جائے اور محنت بھی انبیاء کی نیابت کیا جائے اگر صحابہ کرام سے آپ پوچھیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے کا طریقہ کیا ہے تو جواب میں کیا کہیں گے طریقہ ہوا ہے ہم نے احتیاط کیا ہم نے آپ کو اپنے آپ کو نبی کی محنت کی مشین میں ڈال دیا محنت بھی آگے چلی گئی زندگی میں بدل چلی گئی تم بھی اپنے آپ کو اگر اس میں ڈال دو دونوں چیزیں تمہیں آ جائیں گی نبی کی محنت بھی آ جائے گی جو تمہاری ذمہ داری ہے اور نبی والی مبارک زندگی بھی تمہاری اندر آنی شروع ہو جائے گی اس محنت میں تمہیں ڈالنا پڑے گا اپنے آپ کو جانا ڈالا ہے آپ پوچھیں گے کتنے عرصے کے لیے وہ کہیں گے جب تک کہ دونوں چیزیں آ نہ جائے گھر نہ جانا اب ہمارے گھر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دعوت دیں تو یہ تین دن جاتے ہوئے روتے ہیں اگر یہ کہیں کہ تم نہیں جاؤ گے جب تک کہ بدلنا جاؤ تو یہ کیا اس کا ہاتھ جاس ہو جائے گا کچھ جاتے جاتے مر جائیں گے اس لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ بھائی کام سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ یا تو ہمارا مرنا جینا اس کے لیے تھا یا آج ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے اس لیے کام سے دوبارہ بناسبت کے لیے پوری امن میں سے تین چلے گا لگا دو ہر سال چلے سے اس کو رکھو مہینے میں تین دن لگا کر کام سے مناسبت قائم رکھو اپنے مقام پر اپنے مقام پر شبے جبہ وغیرہ ہو اس میں شریک ہو کر یہ کام سے مناسبت کی وجہ, مناسبت پیدا کرنے کے لیے آئی یہ کام نہیں ہے کام تو کیا ہے دشوہار کام کا تھا کہ ساری زندگی ساری زندگی اس کام کے لیے تھی اور منگوا جنا اس کے لیے تھا اللہ ہمارا بنگلہ جینا بھی اسی کام کے لیے کرتے ہیں اب اس بدمے میں جن لوگوں نے تین چلے لگا لیے ہیں اس کے بعد دو تین سال اپنے ملک میں کام کر لیا ہے اور پابندی سے کام کرتے ہیں ان سے درخواست یہ ہے جن کے دل میں اللہ نے ہر ہڑتال کیا یہ توفیق ہے کا مظاہرہ کریں ان سے درخواست یہ ہے کہ سال سات پہنے کے لیے حوصلے سے اپنے آپ کو اللہ کے جراب پیش کرتے پکڑ گٹر نہیں ہے شوق سے اپنے آپ کو کھڑا کرتے برما ہے اس کے لیے جس کے دل میں اللہ نے ہم دیا ہے رکے نہیں اللہ گٹر میں رسی ڈالتا کر نہیں چاہتا دل میں ہم ڈالتا ہے جن کے دل میں ہم دیا ہے وہ حوصلے سے اپنے آپ کو اللہ کے جراب میں پیش کرتے ہیں اور اس ارادے سے پیش کریں کہ اپنے آپ اللہ کا نمائندہ بن کر پوری انسانیت کو اللہ کا بنانے کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت ہم کریں گے تو اس کے لیے فرما دیں ہاں فرمائیں اس کے لیے ہاں بھائی وہ ساتھی بولے چلنے والے ساتھی نہ ہو بھائی کوئی اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں جیسا